اوضو بالله السمید علیم من الشیطان مجین من حمزه ونفته ونفته حرمت عليكم المیتة والدم ولحم الانزیل وما آقوه الا لغیر اللہ به والمنخنفة والموقودة والمتردیتو والمنخنصة والموخوذة والمتردية والنتيحة وما أقل الصبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستختموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين تقروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني اليوم أعمل ت لكمم دينكمم تم ت عليكمم نحمتي ورضيت لق الإسلام ديننا صتررة في مقم خ غير متجاني فيلي فإَّ الله غفور الرَّحيم حّ م عكم الميت ميتته مردار حرام کیا گیا ہے اور, خون اور کا گوشت وما اوہ اللہ اللہ بھی اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے ولم خانی اور گلا گھٹنے والا جانور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور ولم اور جسے چوٹ لگی ہو چوٹ لگ کر مرنے والا ویا متاردیا گر کر مرنے والا و نزی اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے سینگ لگا وما وکالت اور جسے درندے نے کھایا ہو دس گئی تم مگر جس کو تم ذبح کر لو وہ معذو بےحا علسب اور جو تھانوں پر آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ انتم و بال اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرو قسمت معلوم کرو ذالکم کم یہ سب گناہ کے کام ہیں سراسر نافرمانی ہے الما یس سلینا کافارینی کم آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلا تک شوہم تو تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو تمہارے لیے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا نحمت اور تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی و ریت الم اسلامہ دینا اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا سامان تو پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لاچار ہو جائے ماتا سنگھ بھوک میں غیرہ متا جانی اس وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو فَإِنَّ فا اللَّهَ وفور رحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رہنے کرنے والا ہے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے بہیمت الانعام سارے کے سارے حلال ہیں الاوت لا آئی تم سوائے ان جانوروں کے جو تم پر پڑے جائیں تو اس واضح کے مطابق اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے اس آیت میں ان جانوروں کا نام ذکر کیا ہے جنہیں اللہ سبحانہ ہوا صاحب نے حرام کہا ہے تو سب سے پہلے ذکر کیا اللہ تعالی نے چاہو تم پر مردار حرام ہے و دم اور خون مردار جو جانور اپنے آپ ہاں مر جائے وہ حرام ہو جائے لیکن دو قسم کے مردار ایسے ہیں جو شریعت نے مسلمانوں کے لیے حلال کیے ہیں ایک مچھلی اور دوسری گڈی یہ دو مردار حلال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہلت لگن نئی شاطانی ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں امبل مئی کا دان پھل جراد مردار جو ہیں وہ ہے ٹڈی اور مچھلی وہ امن دان اور جو دو خون ہیں ہمارے لیے حلال پھل کابیل و وہ ہے جگر کلیجی اور تلی یہ حالات ہیں اس کے علاوہ حرام مچھلی وہ تو زبا ہوتی نہیں زندہ آپ پکڑنے یا سمندر میں پانی میں مچھلی خود مر جائے مرنے کے بعد اوپر پانی پر پیرنے لگے باہر صورت وہ حلال ہے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے بلکہ پورا باب ہے رزبہ چیخ البحر سمندر کا حصلہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم گئے تو زیادہ راہ ختم ہو گیا حتا کہ ہمارا امیر کارانہ جو تھا امیر لشکر وہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتا تھا دن بھر تو ایک کھجور جو تھی وہ کھا کے ہم دن کا گزارا کرتے لیکن جب وہ ایک کھجور ملنا بھی بند ہو گئی پھر ہمیں اس کی قدر آئی کہ وہ کھجور بھی بڑی چیز تھی خیر ہم سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ کنارے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اچانک سامنے سے ایک بہت بڑا ٹیلا سا محسوس ہوا قریب گئے تو وہ مچھلی تھی اس مچھلی کو اندر کہا جاتا تھا اندر نامی مچھلی بہت بڑا اس کا نشن تھا اس کی آنکھ کو نکال کے تو جو خول آنکھ کا تھا اس میں تیرہ بندے سو جاتے تھے اتنی بڑی آنکھ تھیں اس کی کہ تیرہ بندے اس کی آنکھ کے خول میں سو جاتے اور اس کا کانٹا مچھلی کا وہ اگر کھڑا کیا جائے تو اس کے نیچے اونٹ پر پالان رکھ کر سواری کر کے کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے کہتے ہیں کہ مہینہ بھر ہم وہاں پہ رہے ہم نے اس اندر مچھلی کا گوشت کھایا اس کا تیل پیا اپنے جسموں پر ملا ہتا سمین نہ کہ ہم موٹے تازے ہو گئے مچھلی کھا کے اس کا تیل پی کے اور اس کی مالش کا کر کے جو کمزوری تھی وہ ساری ختم ہو گئی واپسی پہ آتے ہوئے ہم نے اس میں سے کچھ گوشت مچھلی کا جو تھا وہ لیا اور ساتھ آ گئے مدینے میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی تو اب یہ روٹے کافی یعنی کہ وہ مچھلی جو پانی کے اوپر مرنے کے بعد تیر رہی ہے صحابہ اکرام نے کھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مجبور تھے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے کھائی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی کھلاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روا اور جائز کھا ہے تو مچھلی پانی کے اندر مر جائے پانی سے باہر نکل کے مرے وہ ہرا ہے اسی طرح ٹڈی آج کل تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے ٹڈی دال یہ جھنڈ کا جنڈ آتا تھا اور فصلوں کو تباہ کر جاتا کھا بڑا تیز میزا تھا اس کا نہ اس کا پیٹ بھرے اور نہ یہ بس کرے آگے سے کھاتی جاتی اور پیچھے سے ہضم کر کے نکال دی جاتی فصلوں کی فصلیں اجاڑ جاتی سرمئی سے رنگ کی اور پیلے سے رنگ کی یا سبز رنگ کی مفت ان رنگوں میں یہ ہوتی تھی ٹڈی ڈالی تو یہ درخت فصلیں سب کھا جاتی تھی پٹ نہیں کھا سکتی تو جب یہ چڈی گال کا لشکر حملہ آور ہوتا تو لوگ وہ پٹ سنگ کی بوریاں سیبے والی بوری جس کو بولتے ہیں وہ لے کے اور پہنچ جاتے وہ ان کو بوریوں کے اندر باندھتے جاتے وہ بوریوں میں جاتی جاتی اور دم گٹ کے اور ساتھ ساتھ مرتی جاتی پھر ان کو پکایا جاتا کھایا جاتا بڑی لذیذ گرا اور بہترین تھی آج کل کئی ایسے چاہے قسم کے لوگ ہیں جو ٹڈی کھانے پر اعتراض کرتے ہیں یہ ٹڈی کپڑا کاٹنے والی نہیں یہ اور چیز ہے وہ جو ٹڈی دال جو لشکر کا لشکر جھونڈ کا جایا کرتا تھا وہ چیز اور ہے یہ گھاس پہ ایک سبر سا وہ ہوتا ہے جانور اس کو گھاس کا گھوڑا بھی لوگ کہتے ہیں کوئی ہیلی हैं بولتے ہیں بچے اس کو اس کے گشاپے وہ جو ٹڈی ہے وہ اس کے ہوئی. اچھا, کچھ لوگ ہوگا اس پہ اعتراض کرتے یہ کیا کیڑے مکوڑے سے کھا رہے ہیں आ, تو وہ ٹڈی کھانے پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن انگریزوں کے ہاں جب جاتے ہیں تو اس وقت وہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کرو اس قسم کی اور اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتے تو شریعت نے اس چیز کو حلال قرار دیا ہے اور اس کو حلال مارنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے خدیث اور نجس چیزیں کھانے پر ان لبرل لوگوں کو اعتراض نہیں اسلام نے اگر ایک طیب اور پاکیزہ چیز بتائی ہے کہ یہ اس کے اندر خون بھی نہیں ہوتا دم مصروف نہیں ہوتا اس میں شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے اس پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جائے ہیں اور عقل کو ان میں تلاح ہوتی ہے دوسرے امداد دمان دم خون حرام ہے خون کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے دم مسکو کے ساتھ دم مسکو ہے وہ خون جو بہ جائے بہ جانے والا خون حرام ہے باقی جو انسانی گوشت ہے یا جانور کا گوشت ہے یہ کس سے بنتا ہے خون سے پیدا ہوتا ہے جانوروں کا گوشت بھی خون سے ہی بنتا ہے اور آپ اس کو چاہیں نا کہ ٹوٹی کے نیچے رکھ کے اس کو دھو دھو کے دھو دھو کے اس کا خون نکالنے نہیں ختم ہوگا کیونکہ یہ ہے ہی خون کتنا تو نکالنے دمیں مجکو جو خون زبا کرتے ہوئے بہ گیا یا گوشت کو دھوتے ہوئے جو بہ گیا وہ خراب ہے اور جو اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے دھونے کے باوجود اس کی صفائی کے باوجود گوشت اور سب کا ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈیا میں آپ گوشت کو دھونے کے بعد ڈالتے ہیں تو پھر بھی ہلکی ہلکا ہلکا ہلکا وہ سرخ سرخ کا رنگ وہ اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں دمے مسکو حرام ہے یہ اس کے اندر ہے باقی دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کاب و تہار جگر یعنی کلیچی اور کلی یہ بھی خالص خون ہوتا ہے اور شریعت نے اس کو حلال قرار دیا کہ اس کو کوئی خالص خون سمجھ کے حرام نہ سمجھ لے یہ حلال ہے وحم الخن اور خنزیر کا گوشت خنزیر کا گوشت حرام ہے یہ بات پہلے بھی آپ کو واضح کی تھی کہ اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ جس چیز کا کھانا حرام کرتے ہیں اس چیز سے ہما قسم فائدہ حاصل کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے جس چیز کو کھانا حرام ہے اس سے ہر قسم کا فائدہ حاصل کرنا بھی حرام ہے الا اللہ کے استثنا کی کوئی دلیل ہو خنزیر کو اللہ نے لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا تو اس کی کھال وہ بھی گوشت کے حکم میں ہے اس کے بال بھی ہے اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز حرام ہے جو چیز مرضی ہو جو چیز خنزیر سے حاصل ہوگی خنزیر کی چربی سے اس کے گوشت سے کچھ بھی بنے سب حرام ہو صحیح مخادفی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لانچ کرے اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی چربی ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کی ان میں سے چربی کی ہر نئی شہما چربیوں کو ہم نے حرام کیا اچھا جب ان پہ چربی حرام ہوئی تو انہوں نے کیا کیا جمالوہا چربی کو انہوں نے پگھلایا فاروہا پگھلا کے گھی بنا کے اس کو بیچا فا اکالو اور اس کی قیمت کھانے لگے چربی کھانا ان پر حرام کی اچھا چربی کھانا حرام ہے نا ہم نہیں کھاتے اس کا گھی بنا کے لوگوں کو بیچ دیتے جو غیر یہودیوں کو ہی نہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہانت کی ان پر اور فرمایا ان اللہ اذا ہر رن اطلا شہین ہر راما اڈین ہرانا ہو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کھانا حرام کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے تو خنزیر سے کسی بھی قسم کا انتفاع کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا حرام ہے ورنہ او بلال غیر اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے یعنی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے کسی کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے کسی کی غیر کی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز وہ ہلا لیے گیلا لی گئی وہ سب حرام ہے ول من خانی وقدو و متردیا تو ون نصیح تا ساب یہ جانور بکری یا اونٹ کوئی بھی جانور حلال جانور جس کا گلا گٹ جائے یا جس کو چوٹ لگے یا اوپر سے گر کے مر جائے اور جانور آپس میں لڑے سینگ لگنے کی وجہ سے مر جائے یا جس کو کوئی درندے کھا جائیں یہ سب آرام ہو جائے گا لا کے ان کے مرنے سے پہلے پہلے تم ان کو ذبا کر لو جانور کو چوٹ لگی ہے مرنے سے پہلے پہلے ذبح ہو گیا آج کل جو شکار کرتے ہیں نا شکار شکار کے لیے جدید اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ وکیل حرام ہے ایئر گن مثلاً ایئر گن کا جو شرا ہوتا ہے وہ جسم کو چیر کے داخل نہیں ہوتا بلکہ چوٹ لگاتا ہے جلد کو پھاڑ کے جسم میں داخل ہوتا ہے وہ بھی غقی دے گان سے مرنے والا الا کہ آپ اس کے شرے کو سپیشل طور پر تیار کریں آگے سے اس کی تیز نوک بنا دیں ایسی تیز کہ وہ سوئی کی طرح چوبے وہ ٹھیک ہے وہ جو کارت ہوتا ہے شکار کرنے والا اس میں تقریبا دو سو کے لگ چھوٹے چھوٹے باریک باریک شبے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں اس سے جو کیا گیا شکار ہے وہ اس کو آپ بے شک زبا نہ بھی کریں تقریر پڑھ کے فائر کریں وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ انتہائی باریک ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر چیرتا ہوا گوشت کو گھس جاتا ہے یہ ایک اصول ہے کہ جو چیز جسم کو پھاڑ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے چوٹ لگا کے زرد کے ساتھ اسے کیا گیا شکار اگر آپ ہاں زبا نہیں کر سکے تو حرام ہے اور جو جسم کو چیر کے داخل ہو باریک تیز تھار ہو وہ آپ تقویز پڑھ کے اور اس کو فائر کریں کھا لیں اسی طرح سے گلیل کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ گلریل کے ساتھ مرنے والا جانور بھی وقل ہے وہ گرے اور اس کو مرنے سے پہلے پہلے تکبیر پڑھیں پھر حلال ہوگا بگرنا نہیں علامہ ما تم یہ پانچوں چیزیں یعنی گلا گھٹ کے مرنے والا جانور جس کا گلا گٹ جائے چوٹ لگنے والا اوپر سے گرنے والا جس کو کسی جانور نے سینگ مارا ہو اور جس کو کوئی دری کھا جائیں الا نہ رکھ تم یہ حرام ہے اگر اسی طرح مر گئے تو اللہ کہ تم اس سے پہلے پہلے انہیں ذبح کر لو مرنے سے پہلے پہلے ذبح ہو گئے تو پھر حلال ہے شری زبا کا طریقہ کار یہ ہے کہ جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کسی تیز دھار آلے سے اس کا گلا کاٹا جائے کہ اس کی رگیں کٹ جائیں زبا کے علاوہ نحر کرنا بھی صحیح طریقہ ہے اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے تین پہ کھڑا کر کے اونٹ کے حلق کا جو گڑا ہوتا ہے اس کو لبا میں اس میں کوئی چھرا یا برچھی یا سلوار کوئی بھی تیز ہار چیز ماری جاتی ہے تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جانور کو کابو کرنا مشکل ہے تو اور وہ قابو نہیں آ رہا تو پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے کسی بھی جگہ جانور کو چھری یا مار دیں وہ بھی حلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ بھاگا اب اونٹ کا شکار تو نہیں کیا جاتا تیر مار کے وہ بھاگا قابو نہیں آ رہا ایک صحابی نے کہا کہ آپ پیر لیا اور اس کی ران نے مار دی بھاگتے <تصفح> تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں نے بھی آواد کا آواد دل اس طرح جنگلی جانور بھاگتے ہیں نا ان میں بھی اس طرح بھاگنے والا مادہ ہوتا ہے تو ان میں سے جو بھی ایسا کام کرے تمہارے ہاتھ سے نکلے اور بھاگے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو اب وہ آپ کے ہاتھ کو آ نہیں رہا اس کو ایسے مارو زخمی ہوگا وہ رک جائے گا اس کے بعد اس کو زبہ کر لو یا اگر زیادہ دور چلا جاتا ہے اور آپ کو دور سے پار چلنا پڑتا ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بکت لگ جاتا ہے تقریر پڑھ کے آپ تیر چلا دو ٹھیک ہے تیر آج کل بھی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ تیروں کا دور ختم ہو گیا ہے اس وقت دنیا کی سب سے بہترین سناپنگ تیروں کے ساتھ ہوتی ہے سب سے بہترین سناپنگ تیروں کے ساتھ ہوتی ہے سنائپر کوئی بھی گن اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی آواز ہے آواز کو روکنے کے لیے سلنسر لگاتا ہے رینج کم ہو جاتی ہے لیکن تیر میں نہ آواز ہے نہ اس کی رینج پر کوئی اثر ہے بے آواز اور آج کل تو تیر چلانے کے لیے کمانے بڑی جدید قسم کی آ چکی ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے بند جاتی ہیں فٹ ہو جاتی ہیں اور اس طرح گن فائر کی جاتی ہے اس طریقے سے تیر فائر کیے جاتے ہیں تو تیروں کا دور آج بھی ہے جو شکاری لوگ ہیں ہرن وغیرہ اور اس طرح کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تیروں کا سلسلہ آج بھی ہوتا ہے اور آرچری یعنی تیر اندازی اس کے باقاعدہ کورسز دنیا میں آج بھی کروائے جاتے ہیں مارشل آرٹس میں آرچری کا کورس باقاعدہ طور پر کروایا جاتا ہے اس کے اوپر پر پرزنٹیشن وغیرہ ہوتے حال جو تیر ہے یہ ایک شکار کے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے نصوب اور جس کو آستانوں پر ذبح کیا جائے مشرقین اپنے جھوٹے معبودوں کی خاطر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کرتے تھے کہ اس بت کے نام پر یہاں پہ قربانی کی جائے اس کو آفتانہ یا تھان کہتے ہیں نسب تو ایسی جگہوں پہ جا کے اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی خراب ہے جہاں پر ذبا کرنا غیر اللہ کے لیے مختص ہو وہاں پر اللہ کے لیے ذبا کرنا بھی حرام ہے تو ان کو استھان تھان آستانہ اس طرح کے مسترک نام دیے جاتے ہیں اگر تو وہاں پہ انہی بتوں کے نام پر یا غیر اللہ کسی درخت یا کئیوں کے نام پہ لوگ ذبح کرتے ہیں اگر اس کے نام پر زبا کیا جائے گا پھر تو حزہ غیر اللہ ہی کے اندر آ گیا اور اگر یہاں پہ جا کے اللہ کے نام پر کیا جائے گا تو یہ نصب پر ذبح ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا وہ ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوانا جگہ پر اونٹ جبا کرنا چاہتا ہوں پوچھا کیوں وہاں پر کوئی چاہلیت کا میلہ لگتا ہے کہا جی نہیں ساری تصدیق پیرلا کے نام پر وہاں کوئی سب ہوتا ہے نہیں آپ نے اس کو اجازت دی مطلب اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہاں آپ اس کو قربانی کرنے سے روک دیتے منع کر دیتے وہ انتستیب ادنان تیروں کے ساتھ وہ پہلے لوگ تیروں کے ساتھ قسمت ادمائی کرتے تھے تیر پھینکا اوپر دائیں طرف گر گیا تو کام کرنا ٹھیک ہے بائیں طرف گر گیا تو نہیں آگے چلا گیا تو ٹھیک ہے پیچھے چلا گیا تو کام کو چھوڑنے متنائی مطلب اور پھر ترکش اندر تیر ڈالے ہوتے ان کے پھالوں پر کسی پر لکھا ہوتا کسی اس پر لکھا ہوتا لا سفر کوئی خالی ہوتے خالی تیر نکلتا تو دوبارہ آخے مند کر کے تیر نکالتا اس پر لکھا ہوتا تو مطلب کام کر لو لا سفر نہ یہ کام نہ کرو اس طرح کے پھال نکالتے اس متدم مطلب کے اور بھی کئی ایک طریقہ کار رائج تھے حتہ کہ جب لبیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ خدا کیا اور بیت اللہ کے بتوں کو پاک کیا تو بیت اللہ کی چھت پر اسماعیل اور ابراہیم علیہ صلاۃ وسلم کے گٹ بھی انہوں نے ظالموں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں قسمت ازمائی کے تیر پکڑائے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی گرا دیا توڑ دیا اور فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی قسمت ازمائی نہیں کی آج کل ہمارے یہاں قسمت ازمائی کے نیت نئے طریقے یہ انعامی بانڈ حکومت جو جاری کرتی ہے قسمت ازمائی کے इसी तरह بھی اسی طرح لاکریاں انعامی کوپن اسی طرح کمپنیوں کی مختلف انعامی اسکیمیں یہ سب فس کن نافرمانی والے حرام ہے علیوم مِن دِينِكُمْ فَلَا کمفال بخشونی آج کے دن کافر لوگ تمہیں تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ دین پورا کر دیا اب ان کی نہیں چلنے لگی اتم دینا لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ اللہ نِعْمَتِي کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے سیدن عمر بن الب رضی اللہ تعالی سے کہا کہ اگر یہ آئے الم اکمل یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن جس دن یہ آئے نازل ہوئی اس دن کو ہم عید منایا کرتے تو پوچھا کون سی آئے کہا اکمل یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ فرمائے لگے ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ نازل ہوئی اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ پہ یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ نو ذلحجہ ارسا کے دن میدان ارفات میں تھے اور یہ پچھلے پہر کا وقت تھا شام کا وقت تھا اور جمعہ تو مبارک کا دن تھا اور جمع و اہل اسلام کے لیے ویسے ہی عید کا دن ہوتا ہے تم سال بعد عید مناتے ہماری تو ہفتہ بار عید میں یہ نازل ہوئی ہے دین کو مکمل کر دینے سے مراد ہے کہ اس کے تمام تر ارکان فرائض سنن رجود یہ ساری کی ساری احکام جو ہیں وہ مکمل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں کفر و شرف کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے دین میں جو حلال ہونا تھا حلال ہو چکا جو حرام ہونا تھا حرام ہو چکا اب اس میں کوئی اضافہ کوئی تبدیلی کوئی کمی نہیں ہوگی جو بھی کوئی نئی چیز اب آئے گی جیل میں تو وہ بدعت قرار پائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ کام مردود ہے پیچھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں جو اب ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں حرام لیکن اگر کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے لاچار آدمی ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گنا نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اسے حرام کھانے کا شوق نہ ہو اور اسے جائز نہ سمجھنے لگے اور دوسری شرط یہ ہے کہ با قدرے ضرورت کھائے بھوکا مر رہا ہے تو حرام چیز اتنی کہ کھا لے کہ اس کی جان میں جان آ جائے پیٹ بھرنے نہ بیٹھ جائے کہ اب اچھی طرح پیٹ بھر کے تسلی کے ساتھ اٹھوں یہ کام نہ کرے حرام کھانے کا شوق نہ ہو بار بار حرام خوری کی طرف نہ جائے اور اتنا کھائے جس سے اس کی مجبوری ختم ہو جائے زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے اشترار کا بہانہ بنا کے لوگ سود کھانا شروع کر دیتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے تو یہ اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں